بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم عزیزہ نومان آج فروری انیس سو کی چودہ تاریخ ہے اور درسو پرانے چیم کا آغاز سور کی آئے ایک سو ساٹھ سے بتایا فور اوور ون سکس زیرو پچھلے اتوار کو عید الحاظ کی وجہ سے درس کا ناگا رہا تھا جس لیے تجدید داشت یادداشت کے لیے ہر سردی حساب کا آیات میں بنی اسرائیل کے ان جرائم کا ذکر ہو رہا تھا جس کی پاداش میں پاداش کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ ہماری زبان میں یہی لفظہ ورنہ اصل میں تو وہ کہیے کہ جس کے فطری نتائج کے طور پر اس قوم پر غلط و مستنت کی مار ماری گئی وہ تباہی اور بربادی کی اموک جڑوں میں جا پڑی ہزاروں سال تک وہ دوسروں کی سدیوں تک وہ دوسروں کی غلامی اور معصومی کے جنگل میں جتی رہی ان جرائم کا ذکر ہو رہا تھا کسی <خخ> تسنسل میں ایک اور بات کہی قرآن میں جو آج کی اس آئ کا نکتا ہے آغاز ہے فادر ہادو ہر رما علیہ سے یہ بادی تو ہندس نتی ان کی وجہ سے ایک اور تجا ان کو ملی اور وہ یہ تھی حلال اور طیب چیزوں میں سے با چیزیں ان پر حرام قرار دے دی بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے یہاں کہی حرام حلال اور طیب چیزوں کا حرام قرار دینا یہ جران کی سزا کی ناتے قرآن نے ہے یہاں سے بڑا اہم سوال سامنے آتا ہے ہمارے ہند و حرمت یا حلال اور حرام کا اصول زبان کے اعتبار سے حلال پیمانے ہوتے ہیں ہندن پیمانے ہوتے ہیں رسیوں کھول دینا رسیوں کے بند کھول دینا آزاد کر دینا پابندیاں اٹھا دینا اور اس کے برعکس دوسری چیز ہے جسے حرام کہا جاتا ہے بیر جو ہے اس پیمانی ہوتی ہے کسی تک پہنچنے سے روک دینا رکاوٹ پیدا کر دینا پابندی آج کر دینا نمانیت آج کر دینا نمانیت کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کسی شہر کی عزت و عزم و تحریم و تقریم کی بنا پر پس تک ہاتھ بڑھانے سے کسی کو روک دیا جائے یہ جو لفظ احترام ہے اس کا بھی مادہ وہی ہے نیم ہے جہاں پہ حرام ہے بلکہ لفظ حرام بھی دونوں میں استعمال ہوتا ہے کابا کے لیے مرتب الحرام کا قرآن میں آیا ہے ابھی محرم الحرام ہمارے یہاں مہینہ آنے والا ہے اور ہم کے چار مہینے جو ہیں وہ اسی میں سے ہیں احترام کی وجہ سے کسی چیز تک نہ آنے دینا یا کوئی شہر نقصان کا باعث ہے نفرت کا موجود ہے اس کے بعد رہنا تو گویا وغیرہ مہم ہو سکتی ہے تعظیم و احترام بھی اور اس کے نفرت اور نقصان بھی انہیں سے کسی وجہ سے کسی چیز کو روک دینا کسی تک نہ پہنچنے دینا نسم کہ ماں یا بہن یا بیٹی سے نیک حرام ہے یہ حرمت جو ہے ان کے احترام کی بنا پر ہے اور وہ چیز کے یہ سنجید حرام ہے یہ حرمت اس کے نقصانات کی بنا پہ نق کی بنا پہ احترام کی بناتے نہیں وہی ہے تو یہ حرام کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے زبان عربی میں بھی قرآن کریم میں بھی احترام کے لیے بھی اور حرام ہونے کے لیے بھی یہاں جو چیز کے یہ ہربند نہ آدھی تو یہ بات کو ہی نکلا ہوں وہ خوشگوار کی نبی نریل ترنگا کے حلال کے ساتھ سیت بی کے الٹرام نے کہا ہے وہ خوشگوار کی وجہ جو حلال تھی ان کے بعض جرائم کی بنا پر ان کا حرام قرار دے کرار دیتی کسی کو کسی شہ سے روک دینا یہ اس پر پابندی عائد کرنا ہے پرانے کون نے کہا ہے کہ وڑا قد کر رمنا بڑی عادت ہر انسان کو ہر انسان جینے کی جڑ سے مجھے بڑھ تکرین کیا گیا ہے اور تکرین کا تقاضا جو ہے کہ وہ کسی کی غلامی اور معطومی میں نہ رہے کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی پر ادشد من مانی پابندیاں آج کرے سابند آئے ٹرمن کا نام ہی تو غلامی ہوتا ہے <coughs> اس کے لیے پرانی کریم نے جو اصول بیان کیا ہے وہ بڑا بنیادی ہے بڑا اہم ہے دین کا نقطۂ ناطق تین اوور ایک تین اوور اڑہتر تھری اوور سیونٹی ایک مشہور آئے دش این جی او کی یا حبا ہوئی کتاب اب الحکم ابل مدوث کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے دیکھیے کہ قدر حسم یسین کے ساتھ یہ تحدی کے ساتھ یہ آگاہی ہے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے ہاں قانون سازی کا اختیار حاصل ہو خاصے حق حکومت حاصل ہو خاصے نبوت کا پوری چیز نہ مل چکی ہو کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے ماسوم بن جاؤ کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں ہے نبوت نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے صاحب حکومت فاحد کتاب ہونا تو اور طرف رہا فاحد مبتط ہونا جو ہے اس سے بھی اختیار کسی کو نہیں ملتا کہ کسی شخص کو اپنی غلامی لازون پابندی کے اندر وہ لے آئے میں کہتا ہوں ترت انسانیت کا اس سے بڑا منشور دنیا میں کہیں نہیں آیا دیگر مقامات میں تو خیر خردی فریڈم اینڈ انڈیپینڈینس یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ چیز کہ جسے نہیں مانا گیا ہو جس کا ایمان لانے سے ایک شخص نو کہ اس کے مطابق یہ کہا جائے کہ اسے بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر اب خود کو پابندی عائد کرے بلا کل ربان دماغ کے تعداد اور دماغ کا درخواستی چیز ہے ابھی مانگ بڑی ہی رائے طلبی پر اسے چاہیے کہ وہ یہ کہ تم سب ربانی بن جاؤ اب ربانی بننا جو ہے یہ ایک بڑی اکسٹ تھی قریب کمار نے کہی کہ کیسے ربانی بن جاؤ یہ ہمارے ہم کی خانقاہیت میں یہ پوروکش کے آسانوں پر ان کی بیٹھ سو گی کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں ربانی بنا رہے ہیں اور اس میں جس قسم کی, کی غلامی اور معصوم ہوتی ہے اتنی گہری غلامی تو یہ کیمیکل غلامی بھی نہیں ہوتی ان کا تو قبل تو تغلط جو ہے وہ تو قلب اور جلال سے ہوتا ہے انسانوں کے اس لیے یہ چیز کہ وہ کہیں گے وہ کہ تمہیں چاہیں کہ تم ربانی بن جائے تو اس کا ذریعہ کیا ہے ربدانی بننے کا یہ ہے عیدانی من اہم چیز تو قرآن ان چیزوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اس چیز کا امکان ہو سکتا ہے تو اس سے ذرا سے ذرا اپنے سے بات کہیں سے کہیں چلی جائے تم ربانی بن جائے کس طرح سے ربانی بند ہے دماغم جو اب یہ مومن کتاب ہے میں دماغ کنکم پہ رسوم یہ جو کتاب نادر کی جاتے بات ہے اس کتاب کی تعلیم سے اس کتاب کی درس و تدریس سے تم ربانی بند یعنی ذریعہ جو ہے اب دنیا میں خدا انسان کے باہمی تعلق کا یہ اس کی کتاب ہے رقبانی بننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کتاب کی تعلیم تدریس کوئی بات میں علم نہیں ہے کوئی اور ریاستیں نہیں ہے کسی قسم کی کوئی مسافیت کی باعتیں نہیں ہیں نبوت تک کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ایسا ہے جو نبوت کو بھی کہ کسی کو اپنی غلامی اور اپنی پابندی میں جترے وہ بھی صرف تعلیم کتابیں تدری سے کتاب کرنے کے لیے آتا ہے بہت بڑا آزادی کا منشور ہے عزیزان مند دنیا پابندی صرف وہ پابندی جو خدا نے آج کی اور وہ پابندی جو ہے یہ نہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ دے اپنی طرف سے کہ خدا نے یہ مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ پابندی خدا نے اپنی کتاب میں جو پابندی ہے اس کی تسری کر دی تو سیمنٹ کے دانت یہاں آ گئی ہر انسان پیدائشی طور سے آزاد پابندی سے میں جو خدا کی کتاب میں اس کے اوپر آئے کی آزادی بڑھا پابندی کے سرکشی کہلاتی جیسے سفر بلات آئیے میں مقصد آدارگی کہلاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی رابطوں کی پابندی نہ ہو تو وہ آزادی نہیں ہوتی وہ سرکشی ہوتی یہ جو آج کل ہو رہا ہے ہمارے یہاں پابندیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں بیمار پہ ڈاکٹر کا پابندی عائد کرتا ہے فلاں فلاں چیز سے پرہیز ہے یہ تم نے نہیں پانا یہ غلامی نہیں ہے یہ معصوم نہیں ہے یہ پابندی اس کے حق میں انسبش پابندی جو حکومت کے قوانین عائد کرتے ہیں کہ بائیں طرف تو چلنا ہے دائیں تو, تو نہیں جانا یہ غلامی نہیں ہے یہ ان کی بتائیے پابندی اس قسم کی کہ برسات کے موسم میں جب ہےزے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہیلتھ آفیسر کہہ دیتا ہے کہ یہ امرود اور کھیلے یہ نہیں کھانے منفت کے لیے ہیں پابندی اس قسم کی کہ ہفتے میں دو دن گوشت کا لانا رہے گا نہیں بیٹے گا نہیں کھایا جائے گا یہ تمدنی پابندی ہیں وقتی پابندیاں ہیں مسلح کے تعدے عائد کی جاتی ہیں لیکن اگر کسی کے کوئی شک یہ پابندی عائد کرے کسی پر نہیں یہ پابندی عائد کر بھی جائے کہ مسلمان کون پر فلاں کا کھانا حرام ہے ذرا اس پابندی کی گہرائیوں اور وسطوں پہ گور कीजिए کہ اگر اس شخص نے آج سے ہزار برس پہلے یہ بات کہی اور یہ مان لیا گیا کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات کہے جسے آپ شریر پابندی کہتے ہیں فلاں فون چیز حرام ہے وہ اپنے سامنے کے مخاطب لوگوں سے ہی نہیں کہہ رہا کسی ایک فرد سے نہیں کہہ رہا پورے کام سے کہہ رہا اور قیامت تب کے لیے آنے والے انسانوں کے اوپر ایک پابندی عائد کر رہا ہے ارے? اس سے گہری اور بڑی اڑانی اور کیا ہو سکتی ہے ایک شخص کا فیصلہ قیامت تب کے آنے والے انسانوں کے اوپر کس طرح سے سخت تنظیموں کی طرح عائد کر دیا جائے کہ وہ اس سے خرید تجاوز نہ کر سکے تبدیل نہ کر سکے اس کو بدل نہ سکے اس سے ہن نہ سکے اور سزا اس کے انحراف کی یہ کہ اس دنیا میں اس قوم کے سامنے جو بھی وہ تجویز کرے اس کے لیے پیداش اور قیامت میں وہ جانور لگ جائے ظاہر ہے کہ کسی انسان کو قرآن یہ حق نہیں دیتا سکتا قرآن کریم نے اس بات میں اصول ہی عجیب بیان فرمایا عام طور پہ یہودیوں کی شریعت میں بھی ہندوؤں کے ہاں بھی کہا یہ جاتا تھا کہ فلاں فلاں چیز تم کھا سکتے ہو یعنی عام کا پابندی ہوتی تھی عام چیزیں حرام ہیں ان میں سے فلاں فلاں چیز کی اجازت دی جاتی ہے قرآن نے بالکل بلک اس کے برق بات کہی اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا ہے دو بیٹا ایک سو بہتر ٹو اوور ون سیون ٹو یا آمن کلو مین کوئی یہ بات ہے مارا زمین تم وشکری اللہ ہے تم کی یا ہوتا جو کتنے کو بار نے جو سامان پیدا کیا ہے اسے تم کھا پیو وہ عام حکم جو ہے اس کا وہ حلال ہونے کا ہے جن چیزوں تو زندگی کا دار و مدار ہے جسے سامان ریس کا جاتا ہے جسے رزت کہہ کے پر ہے قلعان وہ حلال ہے کھاو پیواف گزاری کرو اس کو خدا کی اور یہ ہے ان تم کم ایپ و دون اگر صرف اس کی بلامگی کا تاج میں نے گلے میں ڈالا ہے صرف اس کے بات رہنا چاہتے ہو چاہتے وہ کسی اور کی پابندی اور معصومی اور غلامی کی زندگی میں نہ چتری جاؤ تو اس کے لیے یاد کو جو کچھ پہننے ویز پیدا کیا ہے صاحب یہ اس کو ملے سے کنامہ ہرانا علیکم یہ سمجھ لو کہ یہ چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں یعنی یہاں عام حکم جو ہے وہ حلت کا ہے حرام ہے, ہے صرف یہ چیزیں ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں نما حرما علی کو مل نیتتا و دماں و لحمل فنزیر و حرام صرف جو چیزیں داد بہتا ہوا لہو یہاں صرف دم کہا ہے دوسرے مقام پہ چڑھے انام نے دمیں مسکور کہا ہے اسے بہتا ہوا لہو یعنی وہ لہو جو ذبح کرنے کے के بھی جانور کے بعد اس کے اندر تو بہت سن باقی رہ جاتا ہے وہ بہتا ہوا لہو نہیں ہوتا اس لیے اس کی تفتیث کر دی گئی کہ یہ جو بہتا ہوا لہو ہے یہ نہیں مربار نہیں لہن سنگھ سور کا جوش یہ حرام ہے یہ جسے آپ سبھی چیزیں کہتے ہیں کھانے پینے کی وہ یہ تین ہیں مرباد بہتا ہوا بہو اور اندیر کا گوشت یہی تین چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے حرام قرار دیا ایک مقام پہ نہیں مقدس مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اور یہی تین چیزیں چوتھی چیز اور بھی ہے اور اس کا تعلق عقیدوں سے ہے ہر حلال چیز ناؤ بہی غیر اللہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے یہ تو حرام ہو گئی نا مردار دن مشہور بہتا ہوا لہو سور کا گوش اور ہر حلال چیز جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے حرام قطعی یہ چار ہی ہیں قرآن نے جو گنائی ہیں کہ پہلی تین پیڑ کے متعلق تو ہر ایک کو لینا ہم نے مردار سے خارجو کھاتا نہیں نہ وہ لہو پیتا ہے اور سور سنبیر کا گوشت اس کے متعلق تو جتنی نفرت ہے مسلمان کے دل میں وہ معلوم ہے ہمیں جس چیز کے متعلق آپ نے حتمی طور پر یہ کہنا ہو کہ آپ اس کو چھوٹے نہیں آپ کہتے ہیں میں تو اسے تنظیم سمجھتا ہوں سر اس چوتھی چیز کے متعلق بھی کسی توجہ آپ کی گئی ہے جب بھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن یہ روزوں آپ کی ہیں گیارہ والے کی لیے اور ستری والے کی جو نظریں ہوتی ہیں کہ نیل مجھے بکرے ہوتی ہیں اور فلام خبر کی اکڑوں کو چڑھا چڑھایا جاتا ہے یہ کیا ہے نا ہونا نہیں ہے ہر حالات کو یہ شہر جسے اللہ کے خلاف کسی اور کی طرف منظور کر دیا جائے سوچی عیزا نے من وہ شور بھاوے کے نام کے اوپر جن کوئی آ جاتی ہے نہ یہ کھانا کچھ کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ عام کھانا جو ہے اس کی تو کبھی بہرومتی ہو جائے تو خیر کچھ مظاہرکہ نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے جو لیاز کے دانے میں نہیں گھر دینے وہ لیاز کے دانے میں تو قبض آ آج تک یہ بات یاد ہے مجھے بچپن میں یہ گستافی ہو گئی جو ایک جگہ نیاز کا تبرس بچ رہا تھا تو اس کو لینے کے لیے یہ ایک ہاتھ ہم نے آگے کر دیا اپنے ہی حضرت صاحب جو تھے انہوں نے ادھر سے ایک مارا کہا کہ میاد قبول کرنے کے آدھار بھی تمہیں پتہ نہیں ہے ایک ہاتھ میں میاض لیتے ہو دونوں ہاتھ کرو اور یہ کیا چیز تھی قرآن میں جسے ہر ہم کوئی قرار دیا ہوا تھا اس کا واجب ایک آرام اتنا ہو گیا کہ ایک ہاتھ میں اسے دینا دیکھا اتنی بڑی گستاخی سمجھ گئی اس نیاز شریف کی عجیب کہیں پک رہی مجھے پک رہی ہیں نیاز اور اس میں ایک تکبر ساخ شامل ہوتا ہے اور قرآن نے چوتھی جیری بھی حیران کر دی یہی چار چیزیں عزیزہ نے نام قرآن کریمے سے کہا ہے کچھ میں بھی آگے اس کے سارے یہ ہے عجیب چیز ہے قرآن کی ہاں میں نے سردا غیر آدم واللا اس میں علے ان اللہ رسول رحیم کہا کہ اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ اضطراری حالت پیدا ہو جائے کچھ اور کھانے کو نہ ملے اور ڈر ہو اس سے کہ مہت واقع ہو جائے گی بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت قرآن نے کہی ہے اس کو خود نہیں اس نے تفصیل سے بتایا ہر شخص اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کوئی کام کی ہر جہاں پہنچ تو اس حالت اس کی حالت ہو سکتی ہے اضطراری حالت ہو جائے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہو کے ساتھ ہم کھائیں گے دیکھو کون کیا ہمارا کر لیتا ہے لذے کے لیے کھائیں گے سرکشی کی بنا کھائیں گے یہ نہ ہو اس طرحی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں کتنے سے تک ان حرام چیزوں کی بھی اجازت دی جا ہے یہ ہے کہ پرانے کریم نے ان چیزوں کے حرام قرار دینے کے متعلق یہ افسوس بیان کیا یہ تفریح بیان کی میں نے جیسا है کیا ہے ایک مقام پہ یہ نہیں آیا से مقامات پہ آئے ہیں یہی چار چیزیں ہیں اور یہی استماع ہے اس کے اندر اب یہ چیز کے اس کا اختیار خدار کے سوال کسی کو نہیں ایک سکس سکس اور خوائیے کہ کس قدر صحدی سے حتمی طور پہ یہ بات قرآن نے کہی رسول تم لا اجد دو ما اوہیا ابیا محرم اللہ تعائے یت امرسل ان سے کہہ دو کہ خدا نے میری طرف جو وہی کی ہے اس وہی میں ان چیزوں کے علاوہ میں کسی چیز کو ہر نہیں پا رہا آپ نے غور کیا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ پوری وہی جو میری طرف کی گئی ہے اس میں صرف یہ چار چیزیں ہیں جن کو میں ہرام پا رہا ہوں اور کوئی شہ نہیں ہے جنہیں حرام پا رہا ہوں جملہ میکتن اور دمن مخصوص آسن اللہ دہی وہی چار چیز یعنی جو بھی میری طرف دہی ہوا ہے اس میں ان کے سوا کسی چیز کو کسی اور چیز کو نہ حرام پانی نہیں رہا یہی ہے وہی مردار بہن مسور بہتا ہوا لہو نہ اور جو شاید یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوخ کر دی جائے یا میں نے سوردہ گورا بھاگن بنا فائنہ ربا کا وہی قسم کہ اگر اس طرح حالت پیدا ہو جائے تو اس میں اتنی سے گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ تم کن چیزوں کی میں سے کسی کو اس حد تک کھا سکتے ہیں یعنی یہاں یہ چیز یقین یہ کے ساتھ یہ کہہ دی گئی فراہت کے ساتھ کہ خدا کی طرف سے جو گہی آئی ہے اس میں یہی چیزیں حرام ہیں اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ خدا کے علاوہ کسی کو اس کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شے کو کسی کے لیے حرام قرار دے دے سات بٹا بتی سیون اوور تھری ٹو آپ دیکھیے کہ کس تحدی سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی من ہر نہ زیادہ عبادت رسول ان سے پوچھو کون ہے وہ کہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دے جنہیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے وہ لوہا زینت کی چیزیں ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں یہ زمین تو جو کی چیزوں کے متعلق بھی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جنہیں خدا نے حرام قرار نہیں دیا کوئی من ہر ری وہ کون ہے اٹھے ذرا بتائے کسے اختیار حاصل ہے یہ کہ خدا جن چیزوں کو حلال قرار دے وہ ان چیزوں کو حرام قرار دے دے کس حق حاصل ہے یہ خاص کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا چیزیں ہوں کون ہے جو انہیں حرام قرار دیتا ہے ابھی بات یہ سامنے آئے گی کہ خدا کے اس چیلنج کو فون قبول کر کے دھندے سے کہتا ہے خدا کہتا ہے کون ہے جو ایسا کہتا ہے یہ کہتے ہاں میں جو ایسا کرتے ہیں میں تو چار چیزیں صرف کہیں بلکہ تین ہی کہیں ہم نے وہ سب اس کے مرتب کی ہے اس کے اندر شامل ہم نے کر دیا گیا تھا میم مہرما جی کا کیا ہمارما میں نے ابھی ارد کیا تھا جو قرآن نے کہا ہے کہ نبوت کو اٹھائے ہوئے نبوت کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی پابندی انسانوں کے اوپر آئے کرے سکسٹی سکس اوور ون میں آپ دیکھیے خود گاٹے رفارت یا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ یا ہم نبی مینو تو ہر رن اللہ اے نبی جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تو اپنے بھی سے کیوں حرام قرار دے رہا ہے اس کشتی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ کیا چیز کی ہے کیا کیونکہ قرآن میں یہ کہی ہے کہ اور تو اور مزید کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے دوسروں کی ادھر پابندی نہیں ہے آج کی اس نے <coughs> اپنے لیے پابندی یاد کر لی کسی چیز کے مطابق کو پابندی یاد کر لی میں نہیں کہوں گا میں ابھی اردو کروں گا کہ یہ چیز انسان کی اپنی مرضی پہ چھوڑی گئی ہے کہ ہلال چیزوں میں سے کون سی چیز وہ کھائے کون سی چیز نہ کھائے لیکن کسی چیز کو اس طرح سے اگنی طور پہ اپنے اوپر حرام قرار دینا اور وہ نبی کا حرام, کا حرام جو اس طرح کا عمل ہے اس کے مطابق بڑے دور رش ہوتے ہو سکتا ہے کہ نبی کسی چیز کو میں اس لیے کہ طبیعت نہیں چاہتی ناخوشگوار نہ سے ملتی ہے مزاج کے موافق نہیں ہے پسند نہیں ہے اسے وہ اس چیز کو اس سے اعتراض برتتا ہے اس کے ناپ برتتا ہے نہیں کھاتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے محدود والی اس کی امت یہ سمجھ لے کہ یہ چیز تو ہے ہی حرام اور یہ اس سے پہلے باتیں ہو چکا اس لیے پرانے کریم تو خاص طور پہ یہ چیز کہنی پڑی خود ساتے رخیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا ہے تو اسے اپنے لیے بھی حرام کیوں قرار دے رہا ہے تو معلوم نہیں اس کے مطابق کتنے دور رقص ہوں گے اور یہ چیز جیسا میں نے ابھی اب کیا ہے پہلے یہ بات ہو چکی کہ قرآن میں ہے تھری اوور نائنٹی پین تین دام اوت حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اسی طرح سے کوئی چیز ناپسند ہوگی اسے کھانا چھوڑ دیا یہودیوں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام چیز تم کام کانا ہندو بنی اسرائیل اسرائیل و علامت تمام چیزیں تھیں جو اس کے کہ اگر کوئی جاقوب خود اپنے لیے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا تو اس کے بعد منی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیز بھی حرام ہی ہوگی جو ہمارے نبی نے چھوڑ دیا تھا اسے کھانا اور اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اس بنا پہ نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ خا آپ نے اس چیز کو اس لیے چھوڑا ہو کہ یہ طبیعت تو کچھ لاگاتار گزرتی ہے آپ نہیں چاہتے اسے کھانا لیکن آپ کے اس عمل کا اثر بڑا دور رس ہوگا اس سے پہلے یہ ہو چکا ہوا ہے کہ ایک نبی نے محض اپنی طبیعت کی خاطر کسی چیز سے اجتناب کیا اور اس کی امت میں اسے حیران قرار دے دیا <خخ> یہ چیز نہ کرو آپ نے اور فرمایا جیوا نے ماں کہ یہ حرام اور حرال کا مسئلہ قرآن کی روح سے کتنا اہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ انسانوں پر کوئی اس قسم کی پابندی عائد کر دے جو ابودی پابندی بن کر رہی صرف خدا کو حق حاصل ہے خدا نے اس کے متعلق اپنی کتاب میں تصریح کر دی ہے کہ کون کون کی چیز حرام قرار دے دی اب حرام ہمیشہ کے لیے حرام ہر حالت میں حرام بجوز اس کے افطراری حالت میں کچھ نے کچھ ریلیکسن کر دی قرآن نے اس کے اندر تین چیزوں کی تصریح اپنی کتاب میں کر دی دوسری چیز یہ ہوگی کہ کتاب اللہ کے اندر جن چیزوں کے متعلق کچری آ گئی ہے خدا نے صرف انہیں حرام قرار دیا ہے اگلی چیز یہ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کسی چیز کو ادتم بھی ایسا نہ کریں کہ مراد آباد میں آنے والے جو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ شاید بھی حرام کی خرچ میں داخل ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اسے نہیں کھایا احتیاط برتی اور قرآن نے یہ چیز کو حرام قرار دیا جن چیزوں کو ہر جگہ یہ تین چیزیں تبئی ہی ہیں مردار بہتا ہوا لہو لانے سنبی چوتھی چیز عقیدوں کی ہے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف جسے منسوخ کیا جائے وہ شاید حرام ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز قرآن کی روح سے حرام نہیں قرار دی اب جنہیں حلال قرار دیا قرآن نے ان کے متعلق یہ چیز نہیں ہے کہ ہارے کے اوپر فرض ہے کہ ہر حلال چیز کو ضرور کھائے پرانے زمین میں عجیب ستارے مان دو گٹا ایک سو اڑسٹ ون سکس ٹو اوور ون سکس ایٹ عام طور پہ جہاں بھی حلال کا لفظ آیا قرآن میں ساتھ بم کا لفظ کیا یا جو کچھ بھی زمین پہ سامان رزق ہے اور وہ حلال قرار دیا گیا ہے یعنی اس سے حرام نہیں قرار دیا خدا نے اسے حلال تو یہ بند تو اس کے ساتھ یہ دوسری شرط ہے اس حلال میں سے جو تمہیں پسند ہو کچھ خوشگوار ہو مزاج کے مطابق ہو تک نہ دیتا ہو تیل کے اندر ہر چیزیں آ جاتی ہے سے بھی اب یہ تمہاری اختیش روایت ہے بال چیزیں قبل نقصان دہ ہوتی ہیں کسی کے لیے مزاج کے اعتبار سے طبی اعتبار سے بال چیزیں کسی کے ذوقے میں پیستے برادر ہوتی ہیں وہ نہیں اسے کھاتا دال چیزوں سے جنی رائے شدید طور پہ ہی کچھ نفرت ہو جاتی ہے اور بار چیزوں کا تو نام کیئر ہو جاتا کسی کا آپ نے دیکھے ایسے کسی کے سامنے کریلا پی ہے تو <laughs> نیم کڑا <چڑھا> ہو جاتا ہے کچھ یہ چیزیں شوری طور پر بھی پڑا ہو جاتی وہ سیب نہیں رہتی حلال تو ہوتی ہے وہ سیب نہیں رہتی اب یہ جتنی چیزیں حلال کی ہوں میں سے یعنی جو حرام قرآن نے نہیں قرار دی آپ دیکھیں گے کہ وہ لہو اور مردار جو ہے وہ تو چی ہے کے اوپر آ نا یعنی ذبح کیا ہوا بکرا بھی جو ہے بکرا بھی حلال پھر ذبح کیا آپ نے اس کو ادا کے نام پہ وہ حلال ہوا اس کا بھی جو بہتا لہو ہے وہ حرام ہے وہ تو کوئی بھی نہیں اس کو کھاتا پیتا مردار کا تو سوال ہی نہیں ہے سنبیر کے متعلق یہ چیز جو میں نے ابھی کیا ہے یہ چلی آ رہی ہے اس کا پرنام بھی نہیں سن سکتا آدمی لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اور حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں میں سے آپ دیکھیے ہمارے یہاں متوارث کچھ چلا آ رہا ہے کتے کا نام لیجیے دین میں بھی نہیں آ سکتا ہلاک ہے یہ یہ چڑیاں یہ گوڑیاں حالانکہ ہمارے پاس اور علاقے اور قومیں ہیں مزے میں نہیں دکھاتی ہیں اور اس میں ہمیں تعلق ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیز جو ہے سو یہ کھا جاتے ہیں ہمیں تو یہ ہوتا ہے ساتھ ہی ہمارا ہندو درد تھا آج کس مویشی گائے کا گوشت آ جاتے تھے वो इतनी सी चीज के ऊपर ना सिर्फ ये कि उसकी तबीयत चिलती थी बल्कि उसके ऊपर फसार होते हैं वहां और उन्हीं के यहां का जो है वो तो किसी किस्म का भी गोष्ठ हो वो उसी शक्ल नहीं देख सकते नॉन गैनी इंदुओं के यहां भी वैष्णो भगवत होते हैं वो सब खाते हैं खाते ही नहीं یہ چیز کیا ہے کسی قوم میں متوارس ایک عقیدے کا چلے آنا کوئی ایک مسلط جو ہے اس کا چلے آنا روایت پڑاطر سے کوئی چلی آتی ہے کسی معاشرے کے اندر روایت سے مانے میرے عام معاشرے کی tradition ہے ہمارے گھروں کے اندر بچپن ہی سے ہر بچہ اسے معلوم ہے کچھ بھی ایسے نفرت ہے گرگے پر چھپ کے لیا دنیا کتے بخار नहीं ہی نہیں ہے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ہمارے یہاں یہ ہمارے لیے طیب نہیں رہی سامان ہمارے اندر سے ان کے خلاف نفرت کا ایک جذبہ ابھرتا ہے یہ طیب نہیں رہی اب اگر کوئی یہ چیز کہے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ نے تو کہا کہ یہ تین چیزیں آرام ہے میں نے نہیں کہا تو قرآن نے کہا ہے کہ تینی چیزیں حرام ہے تو کیا ہے وہ کتا حلال ہے ابھی آپ کسی سے کہہ نہیں یہ آپ کے ساتھ کتا حلال ہے پھر آپ دیکھیے تماشا کیا باندھتا کت لوگ ہے پھر وہ اگلا کہتا کہ ساتھ حلال ہے اسے تو کھائے معلوم نہیں کہ حلال کے ساتھ اس نے سیب بھی کہا ہے یہ حلال ہے طیب نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کوئی قوم یہاں کو استعمال میں رہتی ہے ان کے نزدیک ہندو ہو وہ اگر چاہے مسلمان ہو تو آپ کو اس کے لیے یہاں کا سب نہیں ہے انہیں آپ کہ آپ کا نہیں کہا سکتے ساتھ کیوں اور برا سکتا ہے آپ کو لگتا ہوگا تمہاری تو یہ بھی کہ بینگن تم نہ اب پڑوسی سے یہ کہہ دے گا کہ سب جہاں اس کو نہ اپنے ہاں جنگل نہ پکائیے ہمیں تو اس کی بھو آ جاتی ہے تو پکائی آ جاتی ہے تو آتا ہی رہے سا آپ نے غور کیا ہے کہ کسی چیز کے حلال ہونے میں اور طیب ہونے میں فرق کیا ہے اور اس کے طیب نہ ہونے میں اور حرام ہونے میں فرق کیا ہے جس بھی اس قوم نے کوئی چیز طیب ہے اور قرآن نے حرام قرار نہیں دیا وہ مسلمان ہو کے بھی اس چیز کو کھا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک وقت میں کسی قوم کو کوئی ایسا وقت آ کے پڑے کہ گھوڑوں کے گدے کا اس کا گوشت نہیں کھاتے امام طور پر جنگ کے زمانے میں جب یہ کیفیت وہاں پیدا ہوتی ہے تو وہاں وہ اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے خچریں دبا کی جاتی ہیں گھوڑوں کا گوشت جاتا ہے تو سکتا بھی کسی قوم میں ایسا وقت آ جائے اور ایک نسل اس کو کھانا شروع کر دے تو اگلی نسل جو اس کے مزید یا تحریک ہو جائے گی یہ تویب ہونا جو ہے خوشگواری یا نہ خوشگواری یہ تو کبھی ری ایکشن ہے انسان کا یہاں کبھی ایکشن کا سوال نہیں کہ آپ دیکھیے کہ پرانے کریم میں کتنی بڑی راحت برتی ہے اور ہم نے کتنی قرار دیے یہی چیزیں مردار بیٹھتا ہوا لہو اور سندید ایک آپ کی سیدھے کی چیز میں نے جی الگ بیان کیا ہر حلال کی جس کو خدا کے علاوہ کسی کا نام دیا گیا ہو وہ تو آپ کہیں گے کہ وہ بار بار کیوں دور آ رہا ہے آپ کی طبیعت میں بھی آتا ہوگا کہ صاحب روز کھاتے ہیں ابھی جا کے کھانی ہے پک رہی تھی محلے میں دیر اور اسی یہ ہے اسے بار بار بار بار, بار. کہہ جا رہا ہے تو کہ بس بھی کار ہاں صاحب کو مزید <laughs> وہ کیا کیا ہے؟ جہاں کہیں قرآن میں قرآن کریم میں جہاں بھی حرام کا آیا ہے تین وہ چیزیں اور چوتھی چیز تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ابدی طور پر حرام ہو گئے وجود اس کے جس میں ریلیکسیشن کی قرآن نے اجازت دی اس طرح حالت کے یہ تو ہو گئی ابدی طور پر ہر زمانے میں ہر کام میں ہر ملک میں ہر آب و میں ہر فرد کے لیے باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ حرام نہیں ہیں وہ حلال ہیں ان میں سے جس جس کو کوئی فرد کوئی قوم کوئی گروہ کوئی ملک اپنے لیے سیب سمجھتا ہے وہ اسے کہا نہیں سمجھ رہے ہیں تو بالکل نہیں یہ ہے جو قرآن کریم نے جلدوں کو حرمت کے نکلک اجا نے من بیان کیا کتنی عظیم چیز ہے جو اس نے بیان کر دی کتنی کھلی گنجائش ہے جو اس نے یہ دے دی ابھی تو ان چیزوں کے متعلق کی اہمیت ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ قرآن نے جو اس طرح سے حلال کی رسیاں کھولی ہیں کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر کل سے اس کے متعلق پتہ چلے گا بہت سی ایسی چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں شاید ختم ہوتی کری جا رہے ہیں جا رہے تو جو عام طور پہ کھائی جاتی ہیں اس کے بعد انسانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں باقی نہیں رہیں گی وہ چیزیں باقی رہیں گی جنہیں آج کھایا نہیں تھا ہم نہیں کھاتے جنہیں باقی گاؤں میں جن کے اوپر جنہوں نے اپنے اوپر پابندیاں عائد نہیں کی وہ تو آسانی سے ان چیزوں کو کھائیں گی یہ گدے ہوں گے یہ گھوڑے ہوں گے یہ کتے ہوں گے یہ تمام چیزیں ہوں گی اگر آپ نے اپنے اوپر یہ پابندیاں عائد کی یا خدا کی طرف سے پابندیاں یہ سب عائد ہو گئی ہوتی تو اتنی سی چیزیں جو ختم ہو جاتی اس کے بعد کچھ کھانے کو نہیں مل اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں اگر اس طرح حالت میں بھی کسی مکان کے اوپر یہ چیزیں ختم ہوئی وہی کھانی پڑے جو آج ہم نہیں کھاتے اس لیے کہ وہ سیب نہیں ہے ہمارے نزدیک اگر کسی مجبوری کے آلم میں بھی وہ چیزیں ہمارے آسانی پڑے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان जो وہ جو بازی ہے تو نفرت ہے وہ درجہ لگ جائے وہ طیب میں آ جائے گی لیکن جن کونوں نے اپنے اوپر ابدی طور پہ حرام کرار دیا ہوا ان چیزوں کو آپ ان کی مشکلات گوشت نہیں کھانا ایسے مقامات میں وہ چلے جائیں جہاں سبزیاں ہوں نہیں جی بہرے مندر میں شمالی وغیرہ کے اندر جہاں وہ برف ہی برف ہوتی ہے شہران کے اندر سمندر میں گزارا کرنا پڑے مہینوں تک برسوں تک کیا کیا جائے گا بھائی وہاں پتا چلے گا صرف دو تین چیزوں کو حرام کرار دے کے باقی کو حلال قرار دینا جو ہے انسانیت کے لیے کتنی بڑی یہ چیز منصب یہ تو کیا قرآن اب اس کے بعد یہ تو چھوٹیے کہ آپ تب کن چیزوں کو لاگوار سمجھتے ہیں اب آپ اپنے آ کے مفتیان کرام سے پوچھیے حامدین شرع متیج وہ حرام کی فہرستیں اتنی اتنی لمبی آپ کو بتائیں گے کیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ پھر حلال چہرا فرشتوں کی فہرستیں مرتب نہیں ہوئی ہیں آپ کے یہاں یہ بھی آرام یہ بھی آرام یہ بھی آرام اور پھر بعض چیزوں کے اوپر باتیں چلیا رہی ہیں آپ کے یہاں ہلار برفتے کڑوا ہلا آرام ہے اتنی اتنی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں فرشتوں کی فہرستوں مرتب نہیں ہوئی ہیں قرآن نے یہ کہا تھا جو میں نے ابھی کہا ہے کوئی مان ہارنا مان پہ پوچھو ان سے کہاں ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں جنہیں خدا نے ادال قرار دیا جس نے یہ کہا ہے یہ ہیں وہ ارباب ہمارے ہاں کے ذریعے سے دوست کے ساتھی کے آپ کے بعد بجا کے کہتے ہیں ہاں کہ, جو حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں سے وہاں قرآن نے دونوں چیزیں کہیں ہیں زینت کی چیزیں بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی روشن کامنا آرام ہے چاندی سونے کا گوبر کامنا کوئی مشتری کیوں نہ ہو یہ آرام ہے اس سے ایک فائدہ تو ہو جائے گا جنت میں روشن کے کپڑے ہیں چاندی سونے کے درتن ہیں اے سارے یہ سارے بزام پھر ہوتے لکھا پہ آرام کام سارے کو جانو رہنا گھروں سے یہاں آتے آرام کان ہو <laughs> اپنے آپ کو خود ہی آرام کرا دے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جنت تو ہوگی وہاں جہاں یہ نہ ہو وہاں اسے بھی جب کے روات آ جائے یعنی سبزیوں کا وہاں ذکر نہیں ہے اور آج کا بھی ذکر نہیں جوش کا ذکر ہے پھر یہ قرآن دیکھیے آپ وہ روشم کے مختلف قسم کے جیسے کی پیٹر ہوا ہے اس کے اندر بخش بھی ہے اس کے اندر ایسے ایسے بھی روشنی سے پڑے گمی ریشم اور وہ گوداری کی روشم اس قسم کی چیزیں قرآن کے ناطہ چلا جاتا ہے اور یہ کنٹ گلوری اور چاندی اور سونے کے دیورات तो باہر ہے اوپر اباہر ہے وہ برتن के چونے کے مانگ بنا رہا ہے یہاں چندر کا حرام کرار دیا جا رہا ہے موت ہی میں اٹھے جا کے بھروا بدل جا رہا میرا کیا میدان میں کہہ دے رہا تھا بڑی اہم چیز ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا فرم ہے جس کو یہ فاصل ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام کر دے نیمت کی چیزوں کو کھانے کی چیزوں کو سبھی جانے من تو صحیح ہم کہاں پہنچ گئے فرشتے میں رقب ہوئی ہوئی ہیں آپ کے یہاں حرام اور حرام اسے ستر کہا جاتا ہے قرآن نے کہا تھا رسول سنسدم سے کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ خدا نے وہی کیا ہے اس میں تو میں ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتا اور خدا نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو پھر کام ہے کہ ان چیزوں کو حرام قرار دے یہ اس دھرندے سے کہتی ہیں کہ یہ سب چیزیں حرام قرار دی یہ حرام کرار جو بات شروع ہوئی تھی درخت کی یہ کہاں سے یہ چیزیں حرام قرار دی گئیں ہر ضمنی ملنزین ہاجو ہر غم نہ علیہ یہ بات ان کے جان کے سوا میں یہ چیز کی گئی تو یہ چیزیں حرام یہ جو آپ کے اوپر آپ ہم تو کے اوپر مسلمانوں کے اوپر بھی اتنی سرستوں کی سرستیں جو حرام قرار دے دی گئی ہیں یہ بھی تو اس اکمت کے جرم کی باغ میں کچھ ہو سکتا یہ قرآن ہے جو اس امریک کے اوپر وارد ہوئی ہوئی ورنہ قرآن نے تو جو تعریف کی تھی فائیو اوور ایٹی سیون ایٹی ایٹ پانچ بتا یا ایو ع اے جماعت میں اے ایمان والو لا تو حرم ما احل بات ماں اللہ تم خدا نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال تیے قرار دیا ہے انہیں حرام نہ قرار دے دینا اللہ آپ دیکھتے ہیں کتنے کا چیزیں تمہیں یہ منا کا حد سے والی بات ہوگی. حد ہم نے کرائز نہ کرنا ابھیوں نے نا ان چیزوں کے اندر کسی ایک چیز کا بھی لگافہ جو ہے خدا کی جو لگائی لکی ہے جو حد ہے اس سے تجاوز ہے قرآن کہتے ہیں کہ نہ ہر جگہ جنہیں ہم نے حلال قرار دیا ہے تمہیں حرام نہ قرار دے دینا تم اور اس کے بعد اس نے خود ہی بتا دیا کہ اس قسم کے لوگ بھی ہیں سولہ باٹا ایک سو چودہ ایک سو سولہ یہ چار آئے تھے بالکل ہماری حالت خود پٹ کر رہی ہیں کہا سکول مما رضا کا تو ملا ہو حلال وشکرو نعمت اللہ تم تم کی جا ہو تاب پھر وہی لفظ آئے اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور وہ تم ان کو کچھ کرار سمیتے ہو تو یہ بھی ان میں سے انہیں کھا پیو اور گزار ہو خدا کا تو اس میں خامخواہ کے لیے پابندیاں نہیں آئے کرنی تمہارے یہ بہت بڑی چیز ہے تو کہا یہ چیز وہی سمجھ سکے گا اس کو اپریشیٹ کر سکے گا جو یہ مانے کہ ناقومی اور غلامی صرف بات کی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ان کم کو کیا ہوتا بدون دیکھیے یہ قرآن اس کی شرق قرار دیتا ہے کہ یہ چیز وہی سمجھ سکے گا وہی اپریشیٹ کر سکے گا جو یہ جانے کہ بندوں کو انسانوں کو حق حاصل نہیں ہے کسی کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کا صرف باتوں حق حاصل ہے اگر تم صرف اس کی عبوریت کیے ہوئے ہو تو جو چیز ہم نے حلال قرار دی ہے اسے حرام نہ کرا دے گا وہاں ہررما دماغ رما اہل بہی ہم باز وہی وہی الفاظ یا پھر سن لو حرام یہ چیزیں وہی مردار دم مسکور اور لدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوخ کردہ چیز ہے یہ ہے حرام ولا تو لوں یہ ہے بہت طلب تم نے لیے ولا تو لو لے ما ساتے تو الگ لو کبھی بہا گا حلال بہاج حرام اس سے یوں ہی بیٹھے ہوئے راندرازی سے کتنی کتنی باتیں کرتے کرتے کرتے یہاں تک نہ تو یہ کہنے لگتا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے تو مجھے بتا دیا کہ یہ تین چیزیں حرام ہیں کہا یہی بیٹھے ہوئے کہ اپنی کرم زبانی کے اعتبار سے یہی جھوٹ بولتے ہوئے خیر اس سے نظر کرنے لگ جانا لگتا ہوں اور اللہ ہی خود حرام قرار دو اور ان کو شریر کا خداونتی بنا کر لوگوں کے اندر راج کرو یہ اس طرح ہو جائے گا خدا کے اوپر ایسا نہ کر دینا اندر ندی میں جب کرون آگندہ ہل سب بنا کے ہوں خدا کے خلاف اس طرح آدی جو ہے اس سے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتا ایسا نہ کرنے لگ جائے دیکھیے تجھے تو یزیدان من کے یہ فون اس پرانے مزید کی تلاوت کتنی ہوتی ہے اس قوم میں تلاوت کے معنی صرف اس کا پڑھنا ہے حالانکہ عربی زبان میں تلاوت کے معنی پیروی کرنا ہوتا ہے یہ تلاوت اس کی کتنی ہوتی ہے اور اس کے خلاف ہمارا امن اس کے خلاف کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اور تک نہیں ہلت و حرمت کے متعلق حرام و حلال کے متعلق ہماری کیا ہے جن چیزوں کو بال سازے فری نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا ان چیزوں کو ہم شری میں تو دفاع بنا ہوئے ابھی ابھی میں نے اردو کیا خدا نے یہ کہا جہاں سے بھی ہم نے کہ خدا کی جی درج کی آج کہ یہودیوں پر یہ چیزیں ان کے جرائم کی وجہ سے حرام قرار دی گئی تھی ایک مثال کیا کیا چیزیں تھیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں کی یہ جو شریعت حقاق بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ سارے یہ نافندار پرندوں جو ہیں یہ حرام ہیں آپ کے ارداد شریعت کے فرشتوں کے اعتبار سے یہ اس قسم کی چوٹ جیسی چوٹوں کی ہوتی ہے یا جن کے پنجوں میں ناخن ہوتے ہیں پرندوں کے یہ حرام ہے نا قرآن نے کہا تھا کہ یہودیوں ادھیوں کے چیزیں ان کے جرائم کی بنا پہ حرام اقرار دی گئی تھی اور انہیں بتایا یہ تھا وہ عد اللہ زین حاج الحر زی جو یہ جتنے ناقندار پرندے ہیں یہ حرام قرار دیے تھے ان کے جرم کی بنا پہ صلاح دی تھی ہم نے ان سے آپ نے یہ سارے اپنے اوپر حرام کیے ہیں تمہوں کو جران کی سزا میں یہ چیزیں حرام ہوئی تھی آدمی اور خود اپنے کر ہے اوپر ادار کرماشا قرآن تو صحیح کر رہا ہے کہ یہ چیز ان کو جران کی بنا کے سجا دی تھی ان کو ہم نے ہمارے لیے اعلان کرار لیا اس نے हमने कहा कि साहब हुआ इनको यह चीज है, को है, देहा यही है चाले तो ठीक है साढ़े पर आज आंते है हमारी उन्होंने असर आती तो सामान सुझाव क्यों नहीं मिलती ठीक है हमने असुदापियों को इन सुझावों को गाग कर ली यह ये रेफरेंसी टोवल वन फोर्टी बटा एक وہ سوال باقی رہ جاتا ہے جو عام طور پر پہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تیزیں آرام کل قرار دی قرآن ٹھیک ہے یاد رکھیے بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کیوں خود قرآن نے بتا دیا ہے بات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کیوں جو ہے وہ انسانی بصیرت علم تجربہ مشاہدہ مطالعہ اس کے اوپر منحصر ہے تو وہ ان چیزوں کی بناد کے اوپر اس کی سے سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز جو آ کہ یہ حرام ہے یہ تو حرام ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں آئے تو حرام ہے اور وجہ نہ سمجھ میں آئے یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب اس میں تو کوئی مظاہرہ نہیں ہے تو یہ حرام ہو جائے یہ ان میں سے تو نہیں ہے کیونکہ تو یہ جو ہے اس میں سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن جسے حرام قرار دیا ہے اس میں اس میں یہ صورت نہیں ہے وہ حرام حرام ہے بہرحال یہ کیوں کی بات جو ہے یہ مختلف زادیوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اور متعلق جنہوں نے تحقیقات کی ہیں تجربات کی ہیں وہ اپنے نقطۂ خیال سے ان چیزوں کے متعلق کچھ آپ کو بتائیں سائیکالوجسٹ سوشیالوجسٹ اینتھروکالوجسٹ اپنے اپنے علمی نقطۂ نگاہ سے ان چیزوں کے متعلق کچھ بیان کریں لیکن ایک چیز تو ایسی ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیا چیز پوری انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں جب سے بھی وہ تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے کسی ملک کی تاریخ ہو کسی قوم کی تاریخ ہو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مردار خان خون پینے والا جب سکر جسے آپ کہتے ہیں خون شام آپ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ دنیا کی ہر قوم میں ہر ملک میں ہر زمانے میں تاریخ کے ہر دور میں یہ چیزیں بڑی قابل نفرت قرار دی گئی یعنی یہ عالمگیر نفرت ان چیزوں کے خلاف ہے کسی کو آج بھی یہ کہہ دیا کہ یہ خون پینے لگانا ہے یہ خون پینا جو ہے بڑا ہی قابر نفرت قرار پاتا ہے اور مردار کار جو ہے یہ تو آپ دیکھیے ان قبائل کے جو بالکل ہی اور درندگی کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں ان یہ چیزیں رائج ہوتی جہاں بھی انسان ذرا سے بھی تمدن و تہذیب کے دائرے میں آیا ہے وہاں آپ اٹھا کے دیکھیے کسی زبان کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے اس کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ نفرت کے پہلو میں بیان کی جائیں گی محاورے ہوں گے تمثیلات ہوں گی تشریحات ہوں گی بلڈ فرکز ہوں گے ان میں باقی رہا یہ ہندی تو اس کے مطابق بھی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ کیوں لیکن تاریخ میں پہلا بھی جو آپ کے یہاں سفر آتا ہے انسانیت کی تاریخ کا کسی کام کا सिंजीव को हमेशा गाली के तौर पर इस्तेमाल किया गया आज भी ये करने गुर्ग की जो मजा ले लेके खाती हैं वही टेबल के बैठे हुए गोश्स का खा रहे या गाली फिर भी न स्वर्म करते हैं उसको यूज इज स्वाइ और मुहू में टुकड़ा भी यानी आप देखिए उनके यहां ये चीज गाली है یہودیوں کے ہاں تو تھا یہ حرام کسانوں کے ہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ میں تو شریعت تو موسمی جو ہے اسی کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں کسانوں کے یہاں بھی یہ حرام تھا یہ ایک عجیب ٹریٹجی ہوئی تھی یہودیوں اس سے نفرت اور دشمنی اور انتقام کی بنا پر یاد رکھیے کسانوں کو یہودیوں کے خلاف بڑے ہی جذبات انتقام اور نفرت کے تھے اس لیے کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک حضرت مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ان کو شدید دے کے دانت کی موت مارا ہے عیسائی تو ان کے جانی کچھ من عیسائیوں کا ایک گروہ دادا ہوا جنہوں نے کہا کہ جو چیز یہودیوں کے یہاں ہوتی ہے ادا ربر ہوں اس کی مخالفت کریں گی یہودیوں کے یہاں ختم کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا انہوں نے اس کو چھوڑا عیسائیوں کے ہاں شروع میں اگر طبقہ علیہ السلام جس مطلب کے تھے اس میں یہ خطمہ بھی ضروری تھا وہ بنی اسرائیل کی جو رقم تھی اس کے اندر وہ آبند تھے اور ان کے ہاں یہ ایک سور بھی حرام تھا ان لوگوں نے یہ دو چیزیں جو تھیں ان دو چیزوں کو اپنے ہاں جائز قرار دیا یہودیوں کے انرم ان کے انتقام کی وجہ سے یوں ان کے یہاں اس کی پیدا ہوئی تھی اور پھر جب اب تناؤ ہوئی کہیں سے تو پھر بات آگے چل نکلی پھر وہ کون سی مدد کی بنا تو انڈیفرینٹ ہو گئی ہے نا وہاں تو اس لیے ان کے یہاں یہ چیز قرار پا گئی ورنہ ان کے ہاں بھی یہ چیز جو پیچھوئر جو تھا یہ حرام ہی کر دیا گیا تھا اور میں نے جیسا بھی ارد کیا ہے گوشت نے حد تک تو یہ جائز انہوں نے کرار دے دیا گالی اب بھی اس کی دی جاتی اور انجیز میں تو یہ گالی ہے ڈونٹ تھرو ڈس روپ ڈس لائن کے کن جیل کا بغیر موتیوں کو سوروں کے آگے تو نہ ڈال دو قابل نفرت انسانوں کو سور سے کی تشریح یہ جو عالم آلمگیر جذبہ چلا آ تھا انسانیت کا کہ ان چیزوں کے خلاف میں نے کہا نا بار چیزوں کا لوکل ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ چپکلی یا یہ میزے یا یہ چوڑیاں وغیرہ جو ہیں ان سے نفرت ہے ساتھ ہی ہمارے دوسری قومیں ہیں جن کو نفرت نہیں ہے ہم گائے کا گوشت ہیں ساتھ ہی ان نے نفرت نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو آدمگیر انسانیت میں کے جن کے متعلق مطلب نفرت پائی جاتی ہے شروع سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے عالمگیر انسانیت کے ان جذبات کا احترام کیا ہے کہ جس کے خلاف سبا ریوولٹ کرتی ہو بغاوت کرتی ہو ادا کرتی ہو اسے حرام قرار دیا قرآن اور چنتا کے اس نے یہ اخبار مشترک جسے آتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر جگہ ہر زمانے میں ہر قوم میں مشترکم پائی جاتی ہے قابل نفرت یہ ان کے متعلق قرآن نے کہا میں نے کہا ہے کہ اور زیادہ سے جو کس کے متعلق تحقیق کریں گے وہ اپنی اپنی نگاہ سے چیزیں بتائیں گے آپ سے یہ ان کا احاطہ ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس نے ماں اور بہن اور بیٹی ان کے رشتوں کے متعلق حرام قرار دیا ہے کیوں اگر آپ پوچھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم شاید بایولوجیکلی اس کے متعلق نہ کچھ بتا سکیں یہ ٹھیک ہے کہ بعض قوموں کے اندر یہ جو کزنس ہیں یہ چچا کی لڑکی مانو کی لڑکی ان کے آپس کے رشتے وہ مقامی طور پہ بعض قومیں تھی جنہوں نے اپنے ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا تھا آلمگیر بات نہیں تھی آلمگیر انسانیت میں آپ دیکھیں گے کہ ماں بہن بیٹی وغیرہ جو ہیں ان کا رشتہ عالمگیر انسانیت میں یہ چیز حرام چلی آ رہی ہے ابتدا ان کی کہتے ہوئی کیوں یہ ہوا ابھی تک تو اس کی تاثیق نہیں ہو سکی یہ لوگ اس کے پیچھے ہیں لگے ہوئے کہ ان تمام عقائد کو جو ابتداء سے چلے آ رہے ہیں انسانوں کے اندر وہ دیکھیے کہ کیوں وہ پیدا ہوئے تھے کیا حالات تھے لیکن غیر چیزیں ایسی ہیں تاریخ میں کہ جو پوری عالمگیر انسانیت کے اندر بتاؤ قبر مشترک کے چلی آ رہی یہ ان چیزوں میں سے کم نہیں استفناک تھا کہ جیسے یہ چیزیں جو حرام قرار دی ہیں ایسے ہیں کس قسم کے قدایت اب بھی موجود ہیں یہ پھانسی وغیرہ جنہیں ہم کہتے ہیں اس قسم کی جینیں کھا جاتے ہیں کسی طرح سے نکاح کے معاملے میں بھی اس کی اسنا ایسی پائی جاتی تھی رومن کے ہاں بھی یہ کیفیت تھی کہ بیٹی سے شادی کر رہے تھے ایرانیوں کے ہاں تو بیٹیوں اور بہنوں سے شادی کر رہے تھے اس کی سنا تھی تم نے بھی روایل فیملی والے کر سکتے تھے صرف بادشاہ کر سکتا تھا عوام میں یہ اجازت نہیں تھی لیکن عالمگیر انسانیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ان چیزوں کو شروع سے ہی کچھ حرام قرار دیا گیا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رشتے حرام ہیں یہ تو احترام کی وجہ سے ہے نسر کی وجہ سے نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے بھی ہوں یہ عالمگیر چیز پرانے کریم نے اسی چیز کو یہ آگے کرا دیا میں نے کہا ہے کہ تحقیق کے بعد اور وجوہات بھی اس کی دکھنے گی لیکن یہ چیزیں کہ جنہیں قرآن نے حرام قرار دے دیا ہے وہ تو بہر حال بزرگ ان حالات کے جسے اس نے کہا ہے کہ اس میں اس قراری حالت میں اس کی اجازت ہے اور کسی صورت میں وہ جائز فرار نہیں پا سکتی جنہیں حلال قرار دیا ہے ان حلال میں سے آپ کی مزاج تبدیل ذا کے سلیم پہ منحصر ہے جسے آپ اچھا سمجھیں خوشگواج سمجھیں سبا سے پسند سمجھیں اس کا استعمال کریں اسے کھائے پیے اور جو جسے آپ پسند نہ کریں اسے چھوڑ دیں رشتوں میں بھی یہی قصیت ہے ہم کہوں آپ تابا نہ دوں گی جن کے نکاح حلال ہے جائز ہے سننے سے بھی اپنی طبیعت انتخاب پسانی خوشگواری یہ دونوں کے لیے مرد کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ عورتوں میں سے جو سیب ہوں ان میں سے نہ عورتوں کے متعلق یہ انتر سننے کا آ کر ہم خطر حالان یہ نہیں ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف مجبوروں کے مشکل اس کو اپنے نکاح میں لیا اس کے لیے بھی انتخاب کا حق ہے اس کے لیے بھی انتخاب کا حق ہے حلال کے لیے سعید ہونا وہاں بھی یہ قرآب نے قرار دیا ہے اس لیے حلال جو ہے اس کا طیب ہونا ضروری ہے جو طیب نہیں ہے آپ کے لیے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں جسے اس نے حرام قرار دیا ہے اسے آپ حلال نہیں قرار دے سکتے ہیں اور جسے حلال قرار دیا ہے نہ خوشگواری کی بنا پہ اسے آپ اپنے لیے چھوڑ سکتے ہیں اسے حرام نہیں قرار دے سکتے ہیں یہ ہے جو آج کے یہاں غلط ہوا ہے کہ اس کا حق قرآن نے اپنے سوا کسی کو نہیں یہودیوں کے متعلق یہ کلو رات کہ ان کے جو اس قدر یہ یعنی ضلیل طریق قوم یہ تلی آ رہی تھی تاریخ میں قرآن نے گنائے ہیں وہ جرائم جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی یہ کچھ اس نے کہا بد فدی ہند اندیری کیرا بہت بڑا جرم حیض آنے مند کہ وہ خدا کے راستے سے روکتے تھے لوگوں کو وہ روک بن جاتے تھے خدا کی طرف آنے کے لیے لوگوں کو یہ کیا چیز ہے روک بن جانا وہ کیسے روک بنتے تھے اسے چھوڑیے ہم کیسے آج روک بن رہے ہیں جس کا تجربہ آپ کو بھی ہوتا ہوگا اور مجھے تو اکثر تجربہ اس کا ہوتا ہے امریکہ اور یوروپ کے اکثر محبترین فلاسفر سائنٹسٹ یہ لوگ آتی ہیں میرے پاس کچھ تعارف ہے وہاں کہ یہ بھی کچھ اس معاملے میں ترک رکھتا ہے کہ اسلام کے متعلق روز کرنے کے لیے ان سے ذکر آتا ہے میں تو اسلام کو قرآن کی روشنی میں پیش کرتا ہوں دن میں بصیرت کی روح سے اس کی تعریدات پیش کرتا ہوں بلائش کے اسمار کروں گا اور اس میں ان کے اچھے اچھے بڑے بڑے پادری بھی شامل ہے لمبی چوڑی دنوں کی نشست نہیں ایک ہی نشست میں تھوڑے سے وقت کے اندر وہ ہو ہیں اس کی صدافت اور اس کے بعد وہ پوچھتے یہ ہی ہیں کہ اگر دعوی یہ ہے قرآن کا کہ یہ انسانیت کی مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے تو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی یہ حالت دلی کیوں ہے اور اس کا کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں اور وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح سے کے راستے میں حائل ہو رہے ہیں اگر ہم آج دنیا کے سامنے نہ ہو ایسی دلیل افار کون جو اپنی روٹی تب کے لیے ان کے دروازوں کے اوپر جھولیاں پھیلانے کے لیے مجبور ہوتی ہے یہ کافر مرتبے دین کہہ رہی ہے اور یہ مدئی ہے اسلام کی وہ ہماری حالت کو دیکھتے کے آتے ہی نہیں اس طرح وہ کہتے ڈاکٹر ہی مار سکتے اگر واقعی تمہارے ہیں اس قدر جو شتابت نسخہ ہے تو تم اس کا پہ بھی ایمرجنسی اندر کیوں مبتلا ہو کوئی ڈاکٹر بھی آپ اگر اسے دیکھیں کہ وہ سب لکھ کا مارا ہوا کھانا ہے سوستا ہے درد کا ہے ہڈیاں نکلی ہوئی ہے اور وہ کہہ یہ رہا ہے کہ آؤ تو آپ جس سے مریضوں میرے پاس آؤ جس کو میرا نسخہ جاتے جس کو بدائی میری جیت کو چند دنوں کے اندر اندر جیسے کہ سرخ ہو جاؤ گی سب کچھ مزاق کرے گا اس کا تمہارے پاس ہے تو تم خود کیوں گی اچھے ہو جاتے یہ قرآن کی تعلیم یہ اسلام کے اتنے بلند رسول نظری طور پہ اگر آپ لوگوں کو سمجھائیے تو قرآنِ عالم سمجھتی ہیں اور اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ تمہاری حالت پھر یہ ایسی کیوں ہے اگر پھر واقعی یہ اس قابل ہے تو تمہیں بھی کیوں نہیں چپا دیتا اور آج کی یہ حالت نہیں ہے کدیوں سے یہ کچھ ہو رہا ہے اب یہ چیز کہے جانا کے ساتھ ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسلام کو اسلام کو یہ چیز ہے تو وہ پوچھتے یہ ہیں کہ جب تم خود اس سے مدد ہو کہ اس میں اتنی منفرد بچتی ہیں تو تمہیں اپنا نقصان نفے نقصان نہیں لا رہا تھا یعنی کون سی چیزیں بھی مجبورتی میں کر رہی ہے کہ اتنی منفعت بس چیز سے چھوڑ کے اتنی زندہ لوگ حالتوں میں اختیار کر رہی ہے عجیب گاؤں وہ اسے باغ نہیں کرتے اور اس کا اس کا تاکیت ہماری بھی نہیں نے مان تو یہ خیال عام ہو رہا ہے ہماری اگلی نسل میں کہ یہ ٹھیک ہے کسی زمانے میں چودہ سو سال ہوا چند سال کے لیے چند درسوں کے لیے جس میں ایک حربت پیدا کی تھی اور اس عرب کی قوم نے یہ کچھ حاصل کر لیا تھا لیکن اب یہ چلا ہوا کارتوس ہے اب اس میں اس کی صلاحیت نہیں رہی کہ یہ کسی قوم کو زندگی اور سرفرازی ادا کر سکے خود اسلام کی طرف سے ہماری آنے والی نسل خود مایوس ہو رہی ہے یہ ہے خدا کے راستے میں کھڑے ہو جانا حائل ہو جانا غیروں کو دعوت دینا تو ایک طرف عزیم نے ہماری اپنی آئندہ نسل جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ رہی ہمیں دیکھ کر تو کہتی ہے کہ ساری تعریف تو ہماری ان سے بھری پڑی کیا جگہ دے سکتے ہیں آپ سوائش کے ضرور جواب جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے بات ایک تسلیم بیان کی ہے کہ قیامت میں جب اس قسم کی یہ قوم آئے گی یہ غلید و خوات دعوا یہ تھا قرآن کا تو اس کے ماننے والے آلان ہوں گے دنیا میں اور یہ زلتوں اور خاڑیوں کے پیسے جب وہاں سے آئیں گے تو یہ اس قوم کو گزرتے ہوئے یوں قرآن نے ایک انداز میں بات کی ہے کہ قرآن گزرتے ہوئے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے یہ کہیں گے اللہ یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے مصیبت یہ ہے ہماری مناسب تھی کہ ہم اس کا بھی تو اطنف نہیں کر دے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا آج بھی بڑے سفر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نئی پڑھی جاتی جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے جس قرآن کے متعلق ذرا سی کہیں کی آتی ہے کٹ مرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتی ہیں فلاں جگہ صاحب قرآن کے غرض فاٹ دیئے فلاں جگہ قرآن کی کس جلادی کسی بھی قیامت برباد ہو جاتی ہے اور کیفیت ہماری یہ ہے کہ اس کس باتوں کے راستے میں ہم حائل ہیں قرآن نے کہا تھا بھجوی ہوں انت بھی ونداہیں کرتی اور سب سے بڑی چیز جو حائل ہونے کی قرآن نے کہی ہے وہ آخذ ہمور رضا معاشی نظام ایسا انہوں نے قائم کر رکھا ہے کہ جس نے سرمایہ روپے کو تباہ کے لاتا ہے معاوضہ اس میں محنت کا نہیں سرما کے مانے لیے ہیں تو ویسے وبا کے متعلق تو بہت زیادہ پہلے آ چکی یہ چیز ہے یہ بھی سو آپ کے مقصد میں رکھا رہے برس میں رکھا رہا ہے دس برف رکھا رہا ہے سو برس رکھا رہا ہے جب آپ نکالو گے سو کا سو ہی ہوگا زنگ لگ دن تو اور بات ہے ورنہ وہ ہو اتنے تو اتنے ہی اس میں اس کی افتتاح نہیں ہے کہ وہ ایک سو ایک ہو جائے لیکن اسی کو اٹھا کے جب آپ کسی دوسرے سوکھ کو دے دیتے ہیں اس کے بعد سال کے بعد وہ سو کے بعد ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو پچاس وہ ہوتا چلا جاتا ہے جس میں خود پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے ہمارا غلط نظام باطل جو ہے اس میں یہ صلاحیت دے رہتا ہے کہ وہ پیدا کر کے لائے ساتھ اپنے کیپیٹل کے کی انتر اس قسم کی جو بڑھوتی یا ریاستی ہے وہ کسی شڈل کے اندر بھی ہو وہ ردا ہے کو اس سے منع سی وقت نہ ہو اس سے روکا گیا تھا آپ کو پتا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس ردا کی اپنی ڈیفینیشن چھپ کرنی شروع کر دی بائنگ آپ نے جگہ سود کا لبزہ آپ نے رکھا اب سود کے متعلق آ کے باتیں چلی آپ کو منع بڑے زور و شور کے باتیں چلتی ہیں کمرشل انٹرسٹ صاحب زیادہ ہے یا نہیں یوزری انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ بینک کا انٹرسٹ انشورنس کا انٹرسٹ چلی ہوں بات پرواری के لیے دوسری طرف بڑھے انہوں نے کہا کہ صاحب ٹھیک ہے تل آرام ہے مزاربت یہ حلال ہے صاحب کیا ہوتی ہے کوئی شخص کاروبار کرتا ہے آپ نے اس کو اپنے دو ہزار روپے دے دی اور وہ اس سے محنت کر رہا ہے कर रहा کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے جو نفع آ رہا ہے اس نفے میں آپ کو پرپورشنیٹلی دو ہزار کے اعتبار سے آپ کو دیا حالان ہے چل گئی کیا بازار میں تک وہی جوان آپ کے پاس آیا اس نے کہا کہ صاحب یہ ایک زمین کا ٹکڑا ملتا ہے مجھے آپ کسی طرح سے پانچ سو دے دیں میں یہ لے لوں محنت کروں گا اس میں فصل آئے گی بال بچوں کا پیٹ پیڑ دوں گا آپ کو پانچ بھی ادا کر دوں اب اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب پانچ سو کا پانچ سو کیوں دس روپے سال آنا ہے اس کے اوپر لوں گا سال کے بعد نہ ہو گے پچاس روپئے اور اس کے اوپر ہو گئے ہو نہ صاحب اب بیاج تھان بھائی یری یہ سوڈ ہے آرام ہے اسے کہا کہ میاں کہاں سا دردی کرتے پھرو گے کچیاروں میں جاؤ گے رجسٹریاں نہیں کوئی دھوکہ دے کوئی بات نہیں زمین <تصفيق> لے لیتا ہوں تم جاؤ اس کو کھیتی باڑی کرو بہت اچھا جی کھیتی کی بھی. پھر کیا بات ہوگی تو بات کیا ہوگی جو کچھ فصل پیدا ہوگی یاد ہی تمہاری یاد ہی میں یہاں دس بیس روپئے کے بعد آدھی فصل لے آنا یہ ردا لیکن یہ مزارت ہے یہ اس زمانے کی مرضی تھی ابھی اس زمانے میں یہ بینک اور جوڑن تو نہیں یہ ہمارے دور کی ہے ہم نے اس میں کمرشل انٹرسٹ اے لگایا سلیپنگ پارٹنرشپ کر دیا اسی انہوں نے بھی یہ کچھ کیا تھا جہاں بھی دین مغن میں آتا ہے اور یہ مبنی پریشر جو ہے وہ اس کی اجارہ بنتی ہے وہ یہ سب کچھ کرتی ہے یہ سارے آپ کے قوانین یہ فکری یہ جس کی تشریحات آپ کے دور ملوقیت میں ایجاد ان کی ہوئی وہی آپ کے یہاں کا جگید داری کا فرین کا دور سرمایہ داری کا دور جن کے یہاں شریعت ان کا کوئی بات ہی نہیں ہے صاحب ریباہ میں آرام ہے نا مبارکہ تو آرام نہیں <تصفح> <تصفح> قرآن نے کہا کہ یہ تھے وہ جرائم جس کی وجہ سے اس قوم کی یہ حالت ہوئی تھی وہ اکل ہند امبال نا بغیر کسی تعمیری کام یا پیدائشی پیداوار کے کام میں حصہ لیے بغیر باتیں اس کو کہتے ہیں لوگوں کا مال کھا جانا ان سے پوچھئے کہ یہ کرتے کیا ہیں صبح کی نماز پڑھائی سر نماز پڑھانے کے بعد دوڑ مہینے کے بعد کہتے ہیں صبح پہ لوگ تو کہ پیسے اسی کام کرایا نماز پڑھائی تو تو تب نماز نہیں پڑھنی آیا سوچی عزیزان چیز میں امامت کی تنخواہ دے دی جاتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے یعنی یہ چیز کی مسجد میں کہیں جگہ ادنا ہو لوگوں کو دھکے پا رہے ہوں باہر کڑکے کھڑے ہوں بارش میں دھوپ میں ان نظر صاحب کے لیے سب سے آگے جگہ ایک مقام میں کنسم کیا جاتا ہے کسی <coughs> کو وہاں گڑن نہیں ہونے دیا جاتا سب سے آخر میں آئے سب سے آگے ان کو کھڑا دیا جاتا ہے۔ <coughs> وہ نماز جو انہوں نے کرنی تھی جن کے اوپر بھی فیضا تھا اس نماز کی ادائیگی کے لیے اتنی سہولتیں بان پہنچائی جاتی وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد زیادہ چھٹتا ہوئے ہیں گرمی کھلوتا پی جائے گا اکلے بن محمد نات یہ جانے نام یہ باطل کا لفظ دیکھیے گا پرانے اور مدت عرب میں کہاں استعمال ہوتا ہے بغیر تمیری نتیجہ پیدا کیے ہوئے کوئی مال کھا جانا ہے سوچ تو ہوتی ہی ہے کوئی تو کام کرتی ہے لکشن میں کوئی حصہ نہیں ہوتا کھائے چلے جا رہے ہیں یہ کچھ یہ کرتے تھے یہ کچھ کرتے تھے ہم بھی کچھ کرتے تھے ہم کیا کر رہے تھے عذاب اب تو یہ مثال بھی نہیں دی جا سکتی درد انگیز آزاد نہیں ہے جانے من وہ تو ایسا درد انگیز آزاد آپ کو مسنگت کر رہے ہیں کسی نکل نہیں ہے آپ کی ساٹھ ستر کروڑ کی اور عذاب ہے کہ دن ب بڑھتا چلا جا رہا ہے اس قوم کے ہاتھوں کے جنہیں آٹھ ہزار برس سے زمین کئی کام کہہ رہا تھے اس قوم کے ہاتھوں سے جن میں آپس میں تو یہ کہا تھا کہ بندہ یہ تلا آپ باش کے آنے لا رہے تھے کسی کا وہ نام ہو یا سب باندھنا ہے تو اس کا تو بند جسے عام ہو دنیا میں ہو چی وہ جو ہمارے یہاں جہاں مشہور ہے نہ ہوتا ہی وہ تھے پہلوان وہ شاگرد چلا تھا پہلی پشٹی لڑنے کے لیے تو اسے کہا تھا اس نے کہ بیٹا ایک دعا ماننا پہلی پشٹی لڑنے گیا ہو کہ لگا کہ کی دعا ماننا اور دعائیں مان کے جاندہ اگر میں کٹنا ہے گا تو کسی ایسے کروڑ کا تھا جن نے پہلے بھی کسی نے کایا ہو مطلب جن نے سبھی کسی نے متایا ہو تو پہلی بار یہ متا ہے کہ اسے ہے نا کہ جو کچھ کردہ ہے جب. یہ قوم کہ جسے آپ خود ہزار برف سے ذکی بخوار کہتے چلے آ رہے ہیں یوں ہی آپ نے سورہ پاتے میں غیر مزدو راجے ہم کہا اور آپ کے یہاں یہ لکھا ہوا کہ مزدور راجا یو دیں قرآن کی تصویر آپ کے یہ اور قرآن میں تو بار بار ہی ہے اس قسم کی زمینوں پار کون کے ہاتھوں سے ہمیں گرتے پڑ رہے ہیں وہ آدمہ لل کاترین اذابن خلی اس سے زیادہ درد انگیز عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے یعنی یہ تھے ان کی جرائم قرآن نے جو دن آئی ہیں اور وہ دن یہ تو اپنی کا سامان دن ہم ہیں جو سب ہی اللہ انسانیت کو خدا تک پہنچنے کے راستے میں سنگے گنا بن کے حائل ہوئے ہوئے ہیں ہم نہ ہوتے تو یہ انسانیت واقعی خدا کے راستے کے اوپر آگے ہی ہے ہم نے یہ نظام رائب کیے ہوئے ہیں ربا کے بھی اکبل جمبار ناس بن بادل کے بھی یہ جی شریف کریس کے بھی تجاب العلیم کے اندر ہم گرفتار ہیں عزیز علحم سورہ النساء کی آئے ایک سو اکسٹھ فاقی ہم کرتا ہے اور ہم ایک سو باسٹھ لیں گے سربنا پدم ملنا انتین ہاں